أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنقل خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن إنكر وتؤمنون بالله میں کیوں تشریف لے آئے تھے دن کی تبلیغ کے لیے اب قریش کے ساتھ سلح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت مل گئی جزیر عربیہ کے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ چکا میں اثر میں مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے ترش نے سہیل امر جو بات مسلمان ہوئے ان کو سہیل کو کہا کہ جاؤ سلاح کر کے آؤ لیکن اس بات کو تو قطر نہیں ماننا کہ اس بار وہ لوگ عمرہ کریں باقی اس پر چاہ رہا سلح کر لینا لیکن اس پر سلح نہیں ہونی چاہیے <سلام> سلام لمحہ لمحہ نک تش ان کی سنت پر سلا راہ مت کے حس پر سلا پانوا صبح ہے بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويثن نعمته عليك الرحمان الرحیم الحمد اللہ رب العالمین ولاحمۃ المطقین و والسلام على رسوله رسول اما بعد حاضرین مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت اس کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے حاضرین اس سے قبل والی مجلس میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے حدیبیہ کے تعلق سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت لے کر مکہ کی طرف رواں دوا ہوئے اور مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو روک دیا گیا لہذا ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ قابل ذکر اور وہ بنود جو صلح حدیبیہ میں ہوئے کہ کافروں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے جو شرائط تھے وہ لکھے گئے اور صلح ہوئی کہ آپس میں جنگ بندی نہ ہوگی یہاں کا آدمی وہاں اور وہاں کا آدمی یہاں آ سکتا ہے جو قبائل مسلمانوں سے ملنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے مل سکتے ہیں جو قبائل کفار مکہ سے ملنا چاہتے ہیں کفار مکہ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں لہذا یہ صلح مسلمانوں کے اوپر صاحب کرام پر بہت ہی بھاری گزری لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت ہم نے آپ کو ایک بہت ہی واضح کامیابی عطا فرمائی تو اسی کے سلسلے سے اسی سے متعلق کیا وہ کامیابیاں تھیں اور کیا تھیں ان شاء اللہ تعالی شیخ محترم تفصیل سنیں گے میں زیادہ وقت لیے بنا استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود حسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ و نصیحت کی یہ پچیسویں کڑی کا آغاز فرمائیں جزاک اللہ جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 سلح حدیبیہ سے متعلق تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صلح نامہ جب لکھا جا چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے اور بال کٹائے پھر ڈیڑھ مہینہ تقریباً مدینہ منورہ سے غائب رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اس درمیان حدیبیہ میں قیام کے دوران بھی اور راستے میں بھی کچھ حادثات پیش آئے ہیں جو باعث عبرت اور مفید ہیں اس لیے ان کا بھی ذکر اس موقع پر کیا جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا بلکہ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ معاہدہ زبانی طور پر طے ہو گیا تھا لکھنا باقی تھا اسی درمیان ایک مسلمان جن کو ابو جندل کہا جاتا تھا اور ان کے والد وہی تھے جو کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے تھے یعنی سہیلے رضی اللہ تعالی ہو یہ مکہ کے نشیبی جگہ سے یعنی مسفلا کے علاقے سے کسی بھی طریقے سے نکل پائے اور اپنے پیروں میں ان کے بیڑی ہے لیکن بیڑی کو گھسیٹتے ہوئے آ کر کے اپنے کو مسلمانوں کے درمیان میں ڈال دیا کہ اے مسلمانوں مجھے بچاؤ ظاہر بات یہ مرحلہ بڑا سخت تھا بات چیت مکمل تھی صرف لکھا نہیں گیا سہیلی اپنے عبر نے جو مشرقین کے نمائندے تھے انہوں نے کہا بس یہیں پر ہم رک جاتے ہیں یہ پہلی چیز ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوگا وہ یہ کیا کہ کی شروت کی بندوں میں سے ایک بند یہ بھی تھی یا ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا اور جو مسلمان مرتد ہو کر کے کافروں کے پاس آئے گا اسے ہم بھیجنے کے مجاج ہمیں نہیں ہوگا تو اب چونکہ مسلمان ہو کر کے لہٰذا ہے واپس کرنا مسلمانوں کا حق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے لہذا انہیں چھوڑ دو انہوں نے کہا نہیں ساری صلح ہماری عرب کی جو ہوئی ہے وہ باطل ہے لے یہ لے واپس کرنے دیں آپ نے کہا میرے لیے چھوڑ دو ان کو کہا کہ نہیں پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ میری وجہ سے چھوڑ دو میری سفارش پر ان کو چھوڑ دو لیکن سہیل ابن امر واپس کرنے پڑتا تیار وا... انہیں چھوڑنے پڑتا تیار نہ یہ مرحلہ مسلمانوں پر بڑا سخت تھا اس لیے کہ اب تک مسلمان ویسے ہی خلیش اور الجھن کے شکار تھے اس لیے کہ اولاً تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے ہم اور آپ دوسرے لوگ حج کرنے جائیں اگر راستے میں روکے تو کتنا بھاری پڑتا ہے ذرا سوچیں کتنا بھاری پڑتا ہے چلے جائے کہ وہ لوگ جو ہم سے زیادہ ایمان رکھنے والے تھے اور مکہ مکرمہ ان کا وہاں پر گھر بھی تھا اور بالکل دروازے تک پہنچ چکے ہیں اب انہیں وہاں سے واپس کر دیا جائے کیا گزر رہی ہوگی اور ادھر یہ شرط ہے کہ جو مسلمان ہو اسے واپس کرنا ہوگا ایسے ہی مسلمان الجھن کے شکار تھے جب یہ صورتحال حال پیش آئی تو مسلمان اور پریشان ہو گئے وہ ان کے والد انہیں کسی حالت پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہی نہیں ہیں ورنہ آج کئی دن سے جو صلح کی بات چیت ہو رہی ہے ساری کے ساری رائے گا بیکار کار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل خواہش یہ تھی کہ قریش سے لڑائی نہ کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ قریش کو آپ ستم باقی رکھنا چاہتے تھے خیار حکم فل جاہلیہ خیار الاسلام اسلام جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہیں وہ اسلام لا کر کے بھی اچھے رہیں گے تو آپ کا مقصد کیا تھا کہ قریش کے جتنے کم لوگ مارے جائیں کتنے کم لوگ ختم ہوں یہ بڑی اچھی سی بات ہے تو آپ ہر اعتبار سے صلاح مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن ابو جندل کا معاملہ درمیان میں آ کر کے اٹک گیا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں واپس لے جاؤ ابو جندل رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں اے مسلمانوں ذرا دو دیکھو, میں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے آجد آ گیا ہوں کیا مجھے پھر تم لوگ بھیج دو گے کافروں کے پاس کہ وہاں جا کر کے پھر مجھے تکلیفیں دی جائیں یہ چیز مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری تھی لیکن چونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اس لیے کوئی مسلمان کچھ بولنے کی مجال نہیں رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو جندل اصبر وحت اے ابو جندل صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو کمزور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا ساتھیوں ایک مومن کی بات ہے اللہ کی طرف سے جس کی اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہے اس کی بات ہے اور آپ دیکھیں گے ابھی کہ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا حل ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس کر دیے اس سلسلے میں سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ جذبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو تھے وہ بالکل آگ بگولا تھے جسے کہتے ہیں بالکل فٹ پڑنے والے تھے اس پر بھی بس نہیں کیا ابو جندل کو جب واپس لے جایا جا رہا تھا تو اپنی تلوار کو ایسے پکڑا جس کا دستہ ابو جندل کی طرف ہو اور کہتے رہے کہ ابو جندل صبر کرو یہ مشرک ہیں ان کے خون ناپاک ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا رت عمر کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ سے تلوار لے کر کے اپنے باپ کے اوپر حملہ کر دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ابو جندل کو مکہ واپس جانا پڑا دوسری چیز مکہ کے جو سمجھدار لوگ تھے ہوش والے لوگ تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو لیکن جو جذباتی لوگ تھے حضرت خالد بن والد حضرت اکرما ابن ابھی جہل اور دوسرے اباش قسم کے لوگ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو اور ایک سے زائد بار کوشش کیا کہ جنگ چھڑ جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خل میں اپنی بردباری اور اپنی رحمت کا ثبوت دیا چنانچہ ابھی صلح کی بات یہ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسی جوان قریش کے تنعیم کی طرف سے یعنی جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے اسے بائی طرف سے پہاڑ سے اتر کر کے اچانک آئے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگرانی کے لئے لوگوں کو متعین کیا تھا وہ جیسے ہی اچانک دکھائی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد کی تو وہ ایسا ہے کہ ان کو پتا نہیں کہاں جائیں گے وہ بالکل جیسے اندھے ہو گئے گئے مسلمان پکڑ کر کے لے آئے آپ صلی اللہ ولیو وسلم نے انہیں رہا کر دیا چھوڑ دیا کہا کہ جاؤ یعنی آپ کو حق بنتا تھا کہ انہیں گرفتار کیے رہتے تھے انہیں قتل بھی کر سکتے تھے آپ کے قبضے میں آ گئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جاؤ تم چھوڑ دو اسی طریقے سے صلح کی بات چیت ہو رہی تھی اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ خود کہ اسی درمیان پھر تیس نوجوان قریش کے کسی بھی طریقے سے جنگ چھڑ جائے اور یہ معاملہ جو صلح کا ہے وہ چنانچہ تیس نوجوان ہتھیار لے کر کے نکلتے ہیں اور اچانک مسلمانوں کے سامنے آ کر کے پہنچ گئے لیکن مسلمانوں نے بھی انہیں ہوشیاری سے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ تم کس لیے آئے ہو کیا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے کسی نے تمہیں امان دیا ہے کسی نے تمہیں آنے کی دعوت دی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی حضرت سلما ابن اقوائے بڑے مشہور صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جب صلح مکمل ہو چکی تو اب آزادی ہوئی کہ جو مسلمان قریش کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہے وہ ان سے جا کر کے مل لے ادھر کے بھی کچھ لوگ آئے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہو گیا کہا اچانک میں ہٹا اور دور جا کر کے سوچا کہ ذرا لوگوں سے ذرا کنارے ہو کر کے ایک درخت کن کے تھوڑا سمے آرام کروں وہاں سے کانٹے صاف کیا اور کانٹے صاف کرنے کے بعد وہاں پر میں لیٹ گیا تھا کہ اچانک چار آدمی قریش کے آتے ہیں اور اسی درخت کے سائے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگے مجھ سے نہیں سنا گیا اور میں ہٹا اور نکل کر چلا گیا دوسرے درخت دوسرے درخت کے پاس گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی اور چاروں سو گئے میں دوسرے درخت کے پاس کے نیچے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے شور کر دیا کہ اے مسلمانوں کی جماعت ابن زنیم یا ابن زنیم قتل کر دیے گئے یعنی کوئی ایسا حادثہ پیش آیا گویا جو صلح ہوئی تھی وہ صلح ختم ہے کہا کہ مجھے یہ شور سننا تھا کہ جلدی سے گیا اور چاروں کی تلوار ہم نے اپنے قبضے میں کر لی اور اپنی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہو کسی کو اٹھنا نہیں ہے اگر اٹھے تو مجھے پہچانتے ہو تمہاری گردن تمہارے جسم سے تمہارا سر تمہاری گردن سے جدا ہو جائے گا کہا ان چاروں کو میں ہکا کر کے نبی وسلم کے پاس لایا اور میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پتا نہیں کہاں سے انہوں نے ستر کافروں پر قبضہ کیا اور ان کو لے کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی طرف سے برابر شرارت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی تم ان کو چھوڑ دو ساتھیوں اسی یا انہی واقعات طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشاد سماتا ہے کمان ہوں کم ویدیا کمان ہوں اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھ کو ان سے رو کے رکھا اور ان کے ہاتھ کو تم سے رو کے رکھا بعد اس کے کہ تم نے تمہیں ان کے اوپر قبضہ مل گیا تھا مکہ کی وادی میں تمہیں ان کے اوپر قبضہ مل گیا تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رو کے رکھا کہ آپس میں لڑائی نہ ہو ایک فقہی مسئلہ ساتھوں ہو ہوا ایک بڑے مشہور صاحبی کابی اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ان کی بہت سی حادیت ہیں, ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حالت احرام میں تھا تو میرے سر میں جو اتنی پڑی تھی کہ سامنے گر رہی تھی وہ جانتے ہیں کہ ارب کے لوگ ویسے ہی بڑے بڑے, بڑے بال رکھنے کے عادی اور اس وقت جہاں اتنا پانی نہیں اور کہاں تقریباً ایک پندرہ دن بیس دن ہو گیا ہے اس حالت میں سر میں پانی نہیں لگائے تو جو گر رہی تھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یو ازی کا حوام تیرے سر میں جو کیڑے ہیں وہ تجھے تکلیف دے رہے پریشان کر رہے ہیں حالانکہ حالت احرام میں بال چھلانا جائز نہیں آپ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بال کو چھلاؤ اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی سورہ بقرہ کے اندر ہے فمن کانا منكم او من کم مری ون اوی ادماسی ففید یا تم من سیام او سادا او اوسخ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ بال تو کٹائے اسے فدیا دینا دینا پڑے گا من منسیامن او سدا او نسک یعنی یا تو روزہ رکھے تین دن کا روزہ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر ایک بکری ذبح کرے ساتھ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ کوئی آدمی حالت احرام میں ہے اور حالت احرام میں جو چیز منع ہیں جو چیزیں منع ہیں شکار کے علاوہ اور عورت کے ساتھ جمع کے علاوہ عام جو ہیں لباس پہننا بال کا شلانا یا یہ چیزیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر انہیں مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائیں احرام کے مخالف کسی چیز کے استعمال کا مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں احرام باد کر کے عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے آپ کو راستے میں روک لیا گیا دشمنوں نے یا چیک پوسٹ پر روکا اور مجبور کیا کہ کی آپ کپڑا پہنے آپ کپڑا پہنیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ پہن لیں یا کوئی آدمی بیمار ہے اس کے پیر میں تکلیف ہے اسے موزہ ضرور پہننا ہے موزہ ضرور پہننا ہے یا کوئی آدمی ایسے ہے کہ اس کے لیے احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہننا ضروری ہے ایک مجبوری ہے اس کے لیے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ تین کاموں میں سے ایک کام کرے یہ فکری مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیں یہاں کے لوگ بہت کام آئے جو یہاں پر رہتے ہیں وہ کیا کہ کی وہ, وہ کام کر جائیں وہ کام کریں لیکن اس کے لیے کیا کریں گے تین کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے روزہ کتنا تین دن کا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے کتنے مسکینوں کا چھ مسکینوں کا تقریباً یا ایک کو سوا کلو تقریباً دینا ہے اور تیسری چیز کیا ہے ایک بکری ربا کرنی ہے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جانتے ہیں بڑے معجزات سے نوازے تھے اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے موجودے آپ کے ہو ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ سلیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ جب آپ پہنچے تو دیکھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے حتیہ کی مسلمان اب مجبور ہو گئے اپنے اونٹ دبا کرنے پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ نہ دبا کرو بلکہ ان سے کہا جس کے پاس جو کچھ کھانا بھی موجود ہے وہ لے کر کے آؤ سارے لوگ کھانا لے کر کے آئے سو کہ قریب مسلمان تھے اور راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو اتنی ہی دیر میں تھا جتنی دور میں ایک بکری تھوڑی سی بیٹھ سکتی ہے یعنی اتنا کھانا نہیں تھا کہ پوری فوج کھائے چودہ سو آدمی ہیں تو آپ وسلم نے اسے جمع کیا اور اس میں برکت کی دعا کی پھر اس کے بعد آپ وسلم نے کہا لوگوں کھانے کے لیے سارے کے سارے لوگ چودہ سو پیٹ بھر کر کے کھائے اور جو سامان توشادان کے پاس تھا اس میں اپنے سامان بھی رکھ لیا اور پھر بھی وہ سامان ختم نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو کے لیے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی نہیں تھا بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو فوج میں تلاش کرو کہیں پانی ملتا ہے صحیح بخاری عبداللہ کی روایت ہے کہ کہیں پانی ملتا ہے راوی کہتے ہیں کہ پانی اتنا لایا گیا کہ مشکل سے آپ کا ہاتھ بھی اس میں نہیں ڈوبتا تھا ایک برتن میں پانی لایا گیا اتنا بھی کہ ہاتھ آپ کا اس میں نہیں ڈوبتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا اسی پانی سے آپ نے وضو کیا اور ایک برتن میں رکھ کر کے پھر اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر ڈالو راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یہاں سے اور پوروں سے پانی بہ رہا تھا یہاں تک کہ سارے کے سارے مسلوارو اس سے سیراب ہو گئے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرمائے اور رات کا آخری حصہ تھا آپ نے کہا آج ہماری نگرانی کون کرے گا رت بلا فرمایا کہ میں نگرانی کروں گا کیا کہا میں نگرانی کروں گا کہا سو گے تو نہیں یہ تاک کر لیا سو گے تو نہیں مجھے ڈرے سو جاؤ گے کہا میں نہیں سووں گا لیکن بعد لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر اعتماد رہتا ہے نہیں سووں گا میں لیکن ہوا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سارے لوگ سو گئے بیٹھے ہیں جتنی دیر نماز پڑھنی ہوئی نماز پڑھے اس کے بعد اپنے اونٹ کو ٹیک لگا کر کے ایسے مشرق کی طرف دیکھنے لگے کہ فجر تو ہو تو میں ادان دوں اور ان کی آنکھ لگ گئی اور اتنی دیر تک آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا چودہ سو لوگ سارے کے سارے سو گئے سورج نکل آیا ہر ایک کی فجر کی نماز قدا ہو گئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بات نہیں ہے پریشان نہ ہو جیسے روزانہ نماز پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو لیکن یہاں سے چلے جلو آگے گئے وہاں پر آپ وسلم متحالت کی وضو کیا اذان دی اور ویسے ہی نماز پڑھی جس طریقے سے روزانہ نماز پڑھتے تھے یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ خدا جس کی نماز چھوٹ گئی ہو لیکن کسی عذر سے چھوٹی ہو جان بوجھ کر کے نہیں بہت لوگ بڑی آسانی سے گئے چلو بھائی بعد میں قضا پڑھ لیں گے یہ نہیں ہے یہ گنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ چوری اور دنا سے بڑا بھی گناہ ہے یہ کہ چلو بھائی ابھی یہاں کہاں نماز پڑھے, نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے چلو گھر چل کر کے ہم پڑھ لیں گے مغرب کے بعد پڑھ لیں گے یا مغرب کو ایشا کے ساتھ پڑھ لیں گے یہ نہیں ہے. اگر کسی کی نماز عذر سے چھوٹی ہے کسی مجبوری سے سو گیا بھول گیا یا اور کوئی ایسی وجہ ہے تب تو اس کی قضا کی جائے گی اور اس کا کوئی گنا نہیں ہے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ آپ کے قریب آئے اس لیے کہ حضرت عمر نے چونکہ اپنے اعتبار سے کچھ گستاخی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنے حدیبیہ کے موقع پر جیسے پچھلے مجلس میں ہم اس کا ذکر آیا تھا کہ آگ پاس گئے اور کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کافر لوگ باطل پر ہیں کیا ہم اگر مارے جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے یہ سارا اقرار کروا لینے کے بعد کہتے ہیں پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخر ان کے سامنے نیچے بن کر کے کیوں رہے اتنی بات کہی تھی نا اور اس پر بھی نہیں کہتے وہ کے خدمت میں گئے اس لیے انہیں ذرا بہت خلج تھی تو راستے میں آپ سے ایک بات پوچھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا دوسری بار پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری بار پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, نے جواب نہیں دیا تو عمر نے کہا کہ شاید اللہ کے ہم سے ناراض ہیں اور اپنی سواری کو یہاں سے دور بگایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے ساتھیوں دیکھیے یہ ہے جب ایمان زندہ رہتا ہے تو ایمان معمولی سی غلطی پر انسان کس قدر خوفدہ رہا کرتا ہے اسی حتانی سے مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم لو ہم لوگ جن گناہوں کو ایسا سمجھتے تھے کہ اس سے انسان ہلاک اور برباد ہو جانے والا ہے تم لوگ ان گناہوں کو بالکل ہلکا سا سمجھتے ہو کوئی ہلکے نہیں حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کی مومن کی مثال یہ ہے اگر کوئی گنا کا کام اس سے ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے گویا اس کو اوپر پہاڑ کر جا کر کے نہ گر جائے اور کافر اور منافق کی مثال ایسی ہے کوئی گنا ہو جیسے اس کے ناک کے اوپر بیٹی بیٹھی اس نے مکی کو ہڑا دیا آج ہم گناہ پر گنا کیے جاتے ہیں نمازیں چھوٹتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے گالیاں بکتے رہتے ہیں لیکن کوئی پرواہ ہمیں نہیں رہا کرتی کیوں اس لیے کہ ہمارا دل مردہ ہے ایمان مردہ ہے ہمارا ہمارا ایمان ہے جس کے اصلاح کی ضرورت ہے ساتھیوں اس لیے خصوصاً اس نقطے پر توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنے گناہوں سے انسان خوف کرے اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کہتے ہیں ارے ہم نے پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کیا تھا کہ ہماری اللہ کا تم نے نیکی کون سی کی ہے سوچو کیا نیکی کی ہے صبح سے شام تک اگر گنے تو تو تیرے گناہ اتنے ہو جائیں گے اتنے ہو جائیں گے کہ پہاڑ کے برابر ہو جائیں تیرے گنا لیکن سوچ جب ایمان ہوتا بنا تجھے معلوم ہو کہ کی گناہ کیا ہے یہ تو معلوم ہو نماز نہیں پڑھتا انسان کوئی پرواہ رہتی اسے کوئی پرواہ نہیں جماعت چھوٹ جاتی ہے بلا وجہ کمرے میں بیٹھا گپ کر رہا ہے کوئی پرواہ رہتی ہے کوئی پرواہ نہیں رہتی اس کا مطلب کیا ہے کہ کی ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہم نے دین کو صرف پیری مریدی میں سمجھایا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ میری طرف آنا بھی یہ کوئی اتنی اہم نیکی ہے ہم نہیں سمجھتے اس کو تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر ایمان زندہ رہتا ہے تو انسان اپنی کو اور اپنی غلطیوں کو اتنا پریشان اور شرمندہ رہا کرتا ہے تو حضرت عمر رضی رضی کہے کہ ہم نے بھگایا اپنی سواری کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ہم ناراض ہیں ہم سے ہماری باتوں کو جواب نہیں دیے لیکن کہتے ہیں ہمیں تھوڑی ہی دور گیا تھا کوئی شخص پکار رہا, رہا ہے اے خطاب کے بیٹے اے خطاب کے بیٹے ہم نے کہا اب تو ہلاکت یقینی اور لازمی ہے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اے خطاب کے بیٹے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقد انت سورت اللہ حب تلیہ شم سمرا ان فتح کا فتح مبینہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور عمر کے سوال کا واقعہ بھی کیا تھا یہ معاملہ رات ہی کو تھا شا... رات میں چل رہے تھے آج رات میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو صورت میرے نزدیک آسما دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے وہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ انا فتح نال کا فتح مبینہ ہم نے آپ کو بالکل کھلی ہوئی فتح دیا ہے لیا پھر اللہ کا ما ماتقدما ملزمبک تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے یہ معمولی فتح ہے یہ معمولی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی لفزش پر اگر ہم اسے گناہ نہ کہیں تو کسی بھی لفزش کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں کرے گا اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ نبی کریم سے یا نبی امبیا سے, سے گنا ہوتا ہے کہ نہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ابھی میں آیت ترجمہ کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں یہ ترجمہ کی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے توفیل میں آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے یہ بالکل غلط ترجمہ ہے صحاب کرام اور تفسیر میں سے کسی نے کام یہ ترجمہ نہیں کیا یہ غلط ترجمہ ہے ترجمہ یہی ہے لیکن اب مسئلہ یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کی کیفیت یا نبیوں گناہ کیفیت کیا ہوتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے تو عرض کرنے کا مقصد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر ایک ایسی صورت نادل ہوئی ہے کہ جو میرے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر ہے رضر نے کہا اے اللہ کے رسول یہ فتح ہے جو ہم کر کے آ رہے ہیں یہ فتح ہے آپ نے کہا ہاں یہ فتح ہے اللہ تعالیٰ اسے فتح کر رہا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے فتح کر رہا ہے میرے دل کو سکون مل گیا اور کچھ مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے خوشخبری ہو آپ کے لیے مبارک ہو آپ کے لیے کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مِنْ فرالبک لیکن آخر ہمیں کیا ملنے والا ہے ہمیں کیا ملنے والا ہے تو آپ نے کہا کہ ذرا آگے پڑھو تمہارا تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے وہ کیا ہے لیدخل فوزن اویمہ تاکہ مومنین کو مرد ہیں یا عورت انہیں جنت میں داخل کرے ان کے گناہوں کو بخش دے ان کے گناہوں کو بخش دے اب یہی سے سمجھیے کہ مومنین کے گناہوں کے بخشنے والی آگے والی آیت وہ اس کا دکر ہے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے بخش کا معاملہ ہے ورنہ قرآن میں تکرار پایا جائے گا نہیں پایا جائے ایک ہی صورت میں دو آیتوں کے یہاں تکرار پایا جائے گا یہ لوگ نہیں سمجھتے یہ لوگ نہیں سمجھتے صرف جذبات سے باتیں کرتے ہیں تو آج بیان فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں آتے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی عظیم کامیابی ہے ساتھیو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ سلح ادے کے کا فائدہ کیا ہے بظاہر اور مسلمانوں نے اسے سمجھا، تبھی عمر کہتے ہیں کہ میرا دل البتہ وہاں میدان میں رہ کر کے جذبات مجروح تھے کہ وہ لوگ اس بارے میں کچھ سوچے ہی نہیں سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے پہلا بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ اب تک قریش مسلمانوں کو کوئی قوم ماننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں کھانے کعبہ میں داخل ہونے کے تسلیم کریں کہ ہاں بھی یہ بھی دنیا میں ایک قوم ہے کہ نہیں تبھی تو ان کے ساتھ سلا کیا نا اگر ان کا وجود نہ مانتے سلا کرنے کی کیا بات ہوتی یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے جو مسلمانوں نے حاصل کی دوسری چیز جو قبیلے مسلمانوں کے خیر تھے مسلمانوں کے خیر تھے لیکن قریش کی وجہ سے دبے ہوئے تھے کیوں اس لیے قریش خانے کعبہ کے متولی تھے ان کی وجہ سے دبے ہوئے تھے اب ان کے اوپر سے قریش کی سیادت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی سیادت ان کے اوپر آ رہی تھی تبھی تو قریش نے کہا جو قافلہ جو قبیلہ آپ کے ساتھ ملنا چاہے آپ کے ساتھ مل جائے اور جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے اسی لیے بنو خزا کس کے ساتھ ہوئے تھے نبی صلیم کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکرے ان دونوں کو یاد رکھیں گے اس کے بعد دوسرے یا تیسرے جس میں اس کی ضرورت پڑے گی بنو خدا کو اور بنو بکرے یعنی جب یہ صلح ہو گئی وہ صلح کے اندر یہ بات رہی کہ جو قبیلہ جو جماعت مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے ان کے ساتھ ہو لے اور جو کافروں قریش کے ساتھ رہنا چاہے ان کا ساتھ دے دے تو بنو خدا کس کے ساتھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت آه آه آه آه آه آه اور معاہدہ کر لیا اور بنو بکرے کفار کے ساتھ تیسری چیز مسلمانوں کو اب فرصت مل گئی تھی سب سے بڑے دشمن سب سے بڑے مخالف سے اس لیے ایک دنیا میں سب سے بڑے مخالف کون تھے آپ کے قریش تھے نا اور دس سال تک صلح ہو گئی ہے گویا اس دس سال میں آپ اپنے دوسرے دشمنوں سے آپ کو نپٹنے کا موقع مل گیا یہود وغیرہ ہیں اور چوتھا بڑا فائدہ یہ تھا کہ اب تک مسلمان بگائے جا رہے تھے جو مسلمان ہوتا تھا اسے راندا جا رہا تھا لیکن اب مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کا موقع مل گیا ہے اسی لیے دیکھیں گے اتنا فائدہ ہوا کہ ابھی تک کتنے لوگ حاضر ہوئے تھے یہاں پر جی چودہ سو چودہ سو تھے نا بھائی اتنا ہی مان لیے کہ اتنی ہی لوگوں کو لگ سک مدینہ منورہ میں چھوڑا ہوگا ہے نا لیکن دو سال کی مدت بھی نہیں گزری ہے آپ جب فتح مکہ کے لیے گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے مسلمان تھے دس ہزار تھے کتنے دس ہزار مسلمان تھے ذرا سوچیں آپ دین کی تبلیغ میں کتنی کام ہے تو آخر یہ بظاہر جو بندے تھیں جو شرطیں تھی مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن حقیقت میں کیا ہیں یہ سب شرطیں مسلمانوں کے خیر میں تھیں اور ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ قریش کے بڑے بڑے پہلوان جن کی قیادت پر قریش کو ناز تھا حضرت خالد بن ولی حضرت عمر عاص، حضرت طلحہ، یہ لوگ اسی درمیان مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس چلے آئے ہے کہ نہیں یعنی قریش کا بہادو کیا ہے ٹوٹ گیا تھا ان میں لے دے کر کے اب چند پہلوان اور بہادر حرت اکرما بن بجل اور دوسرے ایسے لوگ رہ گئے تھے بس ورنہ ان کے سارے جو جیالے تھے دل گردے تھے ان کے پہلوان وہ کیا ہے وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلے آئے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور مسلمان مرد اور جو عورت تھے ان کا مسئلہ حل ہو گیا اب آپ کہیں گے وہ کیسے یہاں تو مسئلہ بگڑا ہوا تھا لیکن حل کیسے ہوا وہ اس طریقے سے ساتھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تشریف لے آئے تو ہوا یہ کہ کچھ عورتیں مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ چلی آئی قریش کی تھی اور اندازہ ایک ان میں ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے بدترین جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی بیٹی تھی اور ابھی بالکل نوجوانی یا جوانی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا وہ چند عورتوں کے ساتھ کہاں چلی آئیں مدینہ منورہ چلی آئیں اب جب آ گئیں تو کفار کے لوگ انہیں واپس آنے کے لیے آئے آپ نے انکار کر دیا کیوں آپ نے معاہدہ خلاف ورزی کی جی نہ آپ معاہدہ خلاف ورزی نہیں کرتے تھے لیکن آپ نے انکار کر دیا واپس جا تھے اس کی ساتھ وہ دو وجہ تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ دیکھیے انسان کو چاہیے کہ ہوشیار رہے جو اپنے ساتھ چلا کی کرے اس کے ساتھ بھی ہوا یہ تھا کہ کفار قریش کے لوگ شرط جو لگا رہے تھے ان میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے مسلمانوں کو یا اللہ تعالی رسول صلی السلم کو ایک موقع دشمن تھے ان کی بیٹی تھی اور ابھی بالکل نوجوانی یا جوانی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈالا وہ چند عورتوں کے ساتھ کہاں چلی آئی مدینہ منورا چلی آئی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 ہوا یہ تھا کہ کفار قریش کے لوگ شرط جو لگا رہے تھے ان میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس سے مسلمانوں کو یا اللہ تعالی کے رسول صلیم کو ایک موقع مل گیا وہ یہ کیا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ انہولہ یا رجلون تمہارے پاس ہمارے میں سے جو مرد آئے گا وا کر کے یہ نہیں کہا جو انسان آئے گا یہ نہیں کہا جو شخص آئے گا یہ نہیں کہا جو فرد آئے گا کیا لکھا تھا وہاں پر جو مرد آئے گا اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اس سے کو فرق اس،, اس وقت قریش کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی لیکن مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا کہ ہم معاہدہ نہیں توڑتے ہیں یہ دیکھیے معاہدے محل... میں لکھا ہوا ہے ہم معاہدے محل... کی لفظ بلت پابندی کرتے ہیں یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد آئے گا اس کا مطلب ہے کہ عورت اس میں شامل ان نہیں ہے دوسری چیز اسی وقت اللہ عورتان نے آیت نادل فرمائی ای الذین اذا اللہ عالمان فن علیم تم نمو منا مؤمنات فلا ترجن ال الكفار اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئے تو تم ان کے ایمان کا امتحان لو جانچ کرو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مومن ہیں حالانکہ اللہ ان کے ایمان کے بارے بہتر جانتا ہے اگر معلوم ہو جائے یہ مومن ہیں تو اب کافروں کی طرف انہیں واپس نہیں کرنا ہے کیوں اس لیے کہ نہ مسلمان عورت کافروں کے لیے حلال ہے یہ پہلی بات آیت بار آیت نادر ہوئی کہ مشرق اور مومن کے نکاح کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا کہ مومن مرد مشرق عورت سے اور مشرق عورت مومن, مومن مومنہ مشرق مرد مومنہ عورت سے نکاح نہیں کہا لاہ لہم ولاحم یا ہلونا لہنا لا نہ ہی مشرق ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں اور نہ مومنہ عورتیں مشرق مردوں کے لیے ہیں. اس طریقے سے کیا مسئلہ حل ہو گیا عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا. رہ گیا مرد مسئلہ کس کا مردوں کا اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل نکالا ہوا یہ کہ صحیح بخاری شریف میں بڑا لمبا قصہ ہے ہو بلکہ ایک پورا درس چاہتا ہے اس سے جو فوائد ملتے ہیں وہ شاید کسی موقع سے آپ کے سامنے رکھیں گے پورا قصہ اور اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں ایک صحابی تھے ابو بصیر یہ اصل میں رہنے والے تھے طائف کے رہنے والے تھے طائف کے ثقفی تھے قریش کے نہیں تھے لیکن مکہ جا کر کے قریش سے معاہدہ کر لیا تھا وہیں پر رہ رہے تھے لہذا ان کا شمار بھی اہل مکہ میں تھا یعنی اگرچہ ان کا شمار قریشیوں میں نہیں تھا لیکن ان کا شمار اہل مکہ میں تھا وہ ان مسلمانوں میں تھے ابو جندل کے طریقے سے کہ جنہیں پکڑ کر کے باندھ دیا گیا تھا پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی بیڑی ڈال دی گئی تھی اور انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی ہوا یہ کہ اسی مدت میں پتہ نہیں انہیں کیسے موقع مل گیا اور نکل کر کے بھاگ کھڑے ہوئے کہاں مدینہ منورہ مدینہ منورہ آئے تو ان کے پیچھے قریش نے دو لوگوں کو بھیجا کی جاؤ لے کر کے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بصیر آئے ابو بصیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مسلمانوں انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے اب مجھ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس لیے چھوڑ کر کے میں بھاگ آیا ہوں مجھے آپ واپس کر دیں گے آپ نے کہا اے ابو بصیر میرا ان کا معاہدہ ہے میرا ان کا معاہدہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا اس نکتے کو برغور آپ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا چنانچہ واپس کر دیا گیا واپس لے کر کے جا رہے تھے تو جہاں آج میقات ہے اہل مکہ کی مدینہ کی یعنی زلف وہاں یا اس سے آگے بڑھے تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگے اور ابو بصیر بھی اب ان کے ہاں میں ہاں بلانے لگے لہذا ان کے ہاتھ میں بیڑی وغیرہ تو تھی نہیں وہ ساتھ میں جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ ابو بصیر تھوڑی سی چال چلے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے باتیں کرتے ہوئے ان میں سے ایک ساتھی سے کہا کہ یہ تلوار تو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہاں سے خریدا ہے تم نے بڑی اچھی لگ رہی ہے تو اس نے تلوار کو میاں سے نکال کہا کہ ہاں دیکھو یہ بڑی اچھی ہے اور اس کو ہم نے فلا فلا جگہ آزمایا ہے کتنی جگہ ہمیں اس کو آزمایا ہے تو وہ وسیر نے کہا میں دیکھوں تو اور دے دیا وہ وسیر کو وہ وسیر نے کہا اچھا ٹھیک میں بھی آزماؤں اس کو تو پھر اور فوراً مارا اس کی گردن کٹی اب دوسرا ساتھی جو کھانا تیار کرنے میں مشغول تھا اس نے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے اب وہ وسیر اس کے پیچھے دوڑے اس نے سوچا اگر مکہ کی طرف بھاگ جاتا میرا پیچھا کرتا ہوا آئے گئے اور مجھے مارے بغیر چھوڑے گا نہیں لہٰذا سیدھے بھا کر کہاں آیا مدیرہ منورہ اور آ کر کے مسجد میں گھس گیا آپ دور سے دیکھا تو کہا کہ اسے کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے کوئی مصیبت اسی لیے بھا کر کے آ رہا ہے تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بصیر ان کے پیچھے تلوار لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں اور ابو بصیر کو دیکھ کر کے اور بھاگ رہا ہے چھپ رہا مسلمانوں کے بیچ میں آپ نے کہا کہ ابو بصیر نے کہا اے اللہ کے رسول وسلم اللہ نے اب آپ کو پورا کر دیا ہے نا آپ نے واپس کر دیا نا ہے نا یہ تو میرا کام تھا میں ان سے نپٹ لیا آپ نے کہا اللہ اس کا برا کرے اگر ایک اس کو کچھ اور آدمی مل جائے تو لڑائی چھیڑ دے گا یہ جب اکیلے رہ کر کے دونوں کو مار بھگایا ہے ایک کو قتل کر دیا تو اگر دو چار چھ آدمی مل جائے تو ابو بصیر نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ ہمیں کوئی لینے آیا تو پھر بھی آپ واپس کریں گے اور اس بار میں جاؤں گا تو مجھے قتل ہی ہونا ہے لہذا آپ انہوں نے جب یہ موقع دیکھا تو وہاں سے نکلے اور جا کر کے سمندر کے کنارے علی عیس جہاں آج واقع ہے شہر اس علاقے میں جا کر کے ٹھہر گئے اور مدکہ مکرمہ میں جو کمزور لوگ تھے ان تک بھیجا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ میں جو اس قسم کے ابو جندل بھی وہاں پر چلے گئے جن کا ذکر ابھی آیا تھا اور دوسرا کوئی بھی مسلمان ہوتا یہاں تک کہ چالیس حتہ کی بادل ستر لوگ لیکن چالیس کی روایت صحیح ہے چالیس یا تیس وہاں پر جا کر کے اکٹھا ہو گئے اور ظاہر بات تیس داق کا گروپ ایک اچھا گروپ ہوتا ہے اب کیا کرنے لگے چونکہ قریش کا کافلا ادھر سے جایا کرتا تھا لہذا کوئی کافلہ قریش کا گزرتا تو ان کے آدمی کو قتل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے اور ظاہر بات ہے جو جنگلوں میں ڈاکو رہتے ہیں ان کے اوپر قبضہ پانا فوج بھی ان کے اوپر قبضہ نہیں پاتی اب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں مکہ کے لوگ بڑی کوشش کیے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا خبر بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے اللہ کے رسول آپ ایسا اے ابو قاسم ایسا کیجیے بلا لیجیے اپنے پاس اور اس صلح کو اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں جو آدمی مسلمان ہو کر کے جائے آپ کے یہاں رہے کم سے کم اس مصیبت سے فرصت مل جائے گی ہم لوگوں کو اس طریقے سے کمزور مسلمان تھے ان کا ہی مسئلہ حل ہو گیا ساتھیو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلح حدیبیہ سے متعلق کچھ ہمیں فائدے ہوئے ہیں ہم اس کا ذکر عام طور پر نہیں چھیڑتے ان فوائد کا لیکن یہ کہ ہم ان کا ذکر یہاں پر مناسب سمجھتے ہیں دیکھیے اس لیے کہ یہ فائدے کی چیزیں پہلی چیز پہلی چیز فقہی مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ کی اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے اور اسے روک دیا گیا اسے روک دیا گیا اب نہیں جا سکتا ہے تو اب کیا کرے گا وہ؟ اب کیا کرے گا آپ گئے یہاں سے آپ کو واپس کر دیا گیا یا نوجود بلّہ منظر کہ ایک آدمی جا رہا ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈن ہو گیا اور معاملی چوٹ لگی یا کچھ بھی ہوا کہ اجراط میں اب ارفا کا دن اس سے فوت ہو گیا ہے تو اب کیا کرے گا وہ ایک بکری دبا کرے اور بال چھلا کر کے حلال ہو جائے ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں جو روک دیا گیا تو واپس چلے آئے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ وہیں پر جہاں ہے اسی قریب دیکھیں دین کے معاملوں کو ہمیشہ آگے رکھنا چاہیے ایک جانور دبا کر کے اپنا سر چھلا کر کے حلال ہو جائے اب اس عمرے کی یا اس حج کی قضا واجب نہیں ہے اللہ کی حج فرد رہا ہو فرد حضرہ دوبارہ کرنا ہی ہے لیکن اس حج کی سمر کی قدا لیکن کر لے تو الگ مسئلہ لیکن واجب ہے نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے آپ نا ہے کہ نہیں آپ کو روک دیا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال جان قربانی کے جانور دبا کیا اور فعین احسر تم فمس فعین احسر تم فمسترا اور دوسرا فقری فائدہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے ہوا کہ اگر کوئی آدمی احرام کے مخالف کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے خصوصاً لباس سے متعلق بال کے متعلق اسے کیا کرنا ہے تین روزے یا صرف اسکنوں کھانا کھلانا یا چوتھا تیسرا ایک فقری مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی جگہ پر ہے اور بارش ہو رہی ہے تھوڑی ہی کیوں نہیں بارش ہو رہی ہو ہلکی ہی بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے لیکن بھیگنے کا ڈر ہے خاص طور پر یہاں کا موسم ہے تو سردی کا موسم ہے ہے نا یہ نہیں کہ بالکل موسلادار داری بارش ہو رہی ہو لوگ اس سلسلے میں بڑے کوتاح ہیں اگر بارش ہو رہی ہے تو انسان کے کو اجازت ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہو اپنے گھر میں نماز پڑھ لے یا ان لوگوں کے لیے کہی جا رہا ہے جو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا اکیلے پڑھتے ان کے بات ہی الگ ہے کہ نہیں ہے لیکن جو لوگ جذبہ اور شوق رکھتے ہیں جماعت نماعت پڑھنے کے لیے ان کے لیے کیا ہے یہ آسانی ہے چنانچہ سورن الوازہ میں سنن ابو داود میں سنن نسائی میں ابئی نے کاف سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ وسلم ہدیبیا کے میدان میں تھے کے مقام پر تھے تو کیا ہوا کہ کی آسمان سے بارش ہوئی ابھی اتنی بارش نہیں ہوئی تھی کیچڑ ہو جائے ابھی اتنی بارش نہیں ہوتی کیچڑ ہو جائے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارنے والے نے پکار, پکار لگائی کہ اللہ فی رال تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو تو یہ فکری مسئلہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے جس سے کپڑے تر ہو جانے کا بعد لوگ ہیں انہیں زکام ہو سکتا ہے بعد لوگ ہیں سردی لگتی تھی کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں؟ لوگ ہیں جا رہے ہیں کہ دیکھے یہاں چپل رہتا ہے چیٹا اڑتا ہے تو پیر سے لے کر کے کرتے سارے خراب ہو جاتے ہیں تو دین میں اصل چیز کیا ہے دل, دل, دل میں ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف سے جو فرصتیں ہیں جو رخصتیں ہیں اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پر سنا کہ حدیبیہ کے موقع پر بارش ہو رہی تھی ہے نا اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے حضرت زید بن خالد ال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے بوجھا یہ کیا ہے آج اسے خود ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آج صبح کو میرے کچھ بندے مومن ہو کر کے صبح کر رہے ہیں اور میرے کچھ بندے کافر ہو کر کے صبح کر رہے ہیں وہ کیسے بھائی میرے کچھ بندے صبح ہو رہی ہے تو وہ مومن ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح ہو رہی ہے تو وہ کافر ہیں چاہے بڑے کافر ہوں یا چھوٹے بڑے کفر کا ارتقاب کروں سال اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا چھوٹے کفر کا ارتکاب ہے نہ شکری ہے لیکن آپ نے فرمایا صاحب کے نے فرمایا وہ کیسے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے بارش ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اچھی بارش نازل کی ہے یہ لوگ تو مومن ہیں اور اگر جو کہتا ہے کہ ہاں فلا موسم کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے فلاں نشتر کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے تو وہ گویا کی کفر کر رہا ہے وہ کیا ہے کفر کر رہا ہے اگرچہ اگر کسی کے دل میں ہے کہ اصل کرنے والا کون اللہ تعالی ہے لیکن پھر بھی الفاظ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے لہذا اس سے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے فل سے یہ نچھتر داخل ہوا جس کی وجہ سے بارش ہے الگ مسئلہ ہے لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے ساتھیوں یہیں سے علما نے یہ مسئلہ لیا ہے کوئی آدمی کسی سے یہ نہ کہے کہ ارے مجھے آپ پر بڑا بھروسہ ہے آپ سے بڑی امید لے کر کے میں آ جاؤں کہتے ہیں نا میں بڑی امید لے کر کے آؤں گا میرا کام یہ آپ سے ہو جائے گا ایسا نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لیے اللہ تعالیٰ گیا ساتھیوں حالانکہ دل میں ہے کہ اللہ کے بغیر آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن الفاظ میں بھی اس کے جواب پر کم سے کم اس کے مکرو ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ یہ کہیے کہ اللہ کے بعد مجھے آپ پر بڑا اعتماد ہے اللہ کے بعد بڑی امید لے کر کے آپ سے ہوگا میرا یہ کام ہو جائے گا چوتھا فائدہ ساتھیوں کہ تبرک یعنی برکت حاصل کرنا یہ ایک مشروع چیز ہے لیکن کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے صحاب اکرام جب حدیبیہ کے موقع پر تھے ابن مسعود القفی آئے ہیں تو پچھلے درد میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب قریش کے پاس گئے تو کہا کہ اے قریش کے لوگوں میں کیسرو کیسرا کے, کے پاس بھی گیا ہوں لیکن جتنا محمد کے ساتھی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے ہیں کسی اور کی اتنی عزت کرتے ہوئے ہم نے نہیں پایا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں تھے بلکہ اس کے لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ تھوکتے ہیں تو اسے بھی اپنے جسم سے مل لیتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات ہیں وضو کا بچا ہوا پانی ہے جس سے تبرک حاصل کیا گیا اور صحابہ کہنا تبرک حاصل کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے کسی کو نہیں حاصل ہے کیوں کیوں نہیں حاصل اس لیے کہ اولن تو کوئی شخص نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے چاہے جتنا بڑا نبی جتنا بڑا ولی بن جائے کہ پہنچ سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحاب کرام اور تابعین نے حضرت ابو بکرو عمر کے وضو کے پانی سے برکت حاصل ان سے بڑا کوئی پیر ہوگا ان سے بڑا کوئی بزرگ ہوگا ان سے بڑا کوئی ولی ہوگا جی نہیں ہوگا تو اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ برکت کس سے حاصل کی جائے گی نبی کرم رسم اگر اس وقت کہیں موجود ہو تو پر نا آج تو بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی کہیں موہے مبارک ہے اور یہ سارا کا سارا کیا ہے جھوٹ ہے اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے تبرک کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے برکت کی چیز نہیں بنائی ہے تو اس سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا اس سے تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا وہ کیسے ساتھیو وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے در... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی صحابہ کرام سے پچھلے درخت میں کس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں یا موت پر بیت تو ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی درخت کے نیچے بیعت کی تھی اب وہ درخت بڑا مبارک تھا کہ مبارک نہیں تھا ورک درخت تھا نا لیکن آج, آج درخت باقی ہے وہ صحابۂ کرام زمانے باقی تھا برکت حاصل کی نہیں کیا بلکہ یہیں تک نہیں ہے یہیں تک نہیں ہے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار ادھر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ کی لوگ اس درخت کے نیچے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہے کہا اسی درخت کے نیچے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے بیت کی تھی حضرت عمر نے درخت کو کٹوا دیا دلط کو کٹوا دیا غلط, کی حضرت عمر دیا جی؟ غلط کیا حضرت عمر رضی اللہ ہاں غلط کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ کی ہم اپنی طرف سے کسی درخت کو کسی دیوال کو کسی شہر کو برکت والا نہیں کرار دے سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ سارے شہر فلا شریف ہے, ہے نا کتنے شریف درخت... آ... آ... شہر بن گئے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہے نا اور اگر آپ شریف نہ کہیے اس کو تو مانتا ہی نہیں بڑا گستاخ ہے یہ ہے کہ نہیں کہ پتل شریف ہے اور کتنے شریف بن گئے اور سارے شریف ہے کوئی بھی شریف نہیں ہے جہاں شرک ہوتا ہو جہاں کفر ہوتا ہو شریف بنے گا ساتھیو۔ اور شریف ہیں سارے لوگوں کے عقیدہ جہاں برباد ہو رہے ہوں تو عرض کرنے والا جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول برکت والی چیز نہ بنائیں۔ اسے ہم برکت والی چیز اللہ کے رسور وسلم وہاں پر بیعت کی لیکن اس درخت کو باعث برکت نہیں قرار دیا اسے, حتی اسے کٹا دیا ہے اور کٹایا ہے اس درخت کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی درخت ہے جی ہاں صرف ہم کا ہم کا ذریعہ بند کرنے کے لیے کیوں حتح سعید ابن و کے بخاری شریف میں ہے ساتھیوں یاد کر لیں صحیح بخاری شریف میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس میں شریک تھے کس میں رضوان کے موقع پر مصیب ابن حزن اس میں شریک تھے پھر ہوا یہ کہ دوسرے یا تیسرے سال یعنی آپ کی وفات کے بعد لوگ ادھر سے گزرے تھے پوچھا گیا بھائی وہ کون سا درخت کون سا درخت ہے جہا؟ جہاں پر بیعت ہوئی تھی حضرت مصیب کہتے ہیں کسی کوئی یقینی طور پر بتا نہیں سکا کون سا در ہے اللہ نے بلا دیا کوئی کہتا نہیں یہ ہے کوئی کہتا یہ ہے کوئی یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اسے حضرت سعید کہتے ہیں صحابہ کرام نہیں جان سکے تم لوگ جانو کہ کون سا درخت ہے تمہیں کیا پتا ہے کون سا درخت ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اندازہ لگا کر جس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے تبرک حاصل کرتے تھے حضرت میں نے اسے کٹا دیا ہے اس کے ساتھ خیر. باتیں اور ہیں اچھے فال اور برے فال میں فرق اچھا فال لینا ہمارے یہاں شگونی بڑی عام ہے کوئی گھر سے نکلا کی آواز سن لیا تو ہے کہ نہیں گھر سے نکلا کسی اندھے کو دیکھا تو اب تو ہمارا کام گھر سے نکلا کسی نے اس کو کسی ایسے الفاظ سے بلا دیا جو اس کو پسند نہیں ہے تو اب تو ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے حالانکہ جو یہ ارادہ رکھتا ہے وہ بد ہے وہ بدشگن ہے کتابوں میں ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نکلا اسے سامنے ایک اندھا مل گیا اندھا مل گیا بدشگونی لی اور اندھے اٹھا کر کے جیل میں کر دیا اور جب گیا جس مہم پر جا رہا تھا اس میں کامیاب ہو کر کے واپس آیا تو اندھے کو باہر نکالا جب باہر آیا اندھا ظاہر باد غصے میں تھا پوچھتا ہے بادشاہ سلامت یہ بتائیے مجھے آپ نے جیل میں کیوں کیا کہا, کہا کہ اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر کے ہم تو کہا کہ اچھا جس کام کے لیے آپ گئے تھے وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا کہا ہاں کام تو ہو گیا تھا کہا یہ بتائیے بدشگنی لینے کا زیادہ حقدار کون ہے میں ہوں کہ آپ ہیں ہم نے آپ کو دیکھا آپ سے ملاقات ہوئی میں جیل میں گیا آپ نے مجھے دیکھا اور آپ کام ہو گیا نہیں ہے ہم ملاقات آپ سے ہوئی تو مجھے جیل جانا پڑا گری اس کا مطلب برا کون ہے کون ہے آپ بادشاہ سلامت ہے نا تو جو شخص یہ بدسگونی لے رہا ہے وہ برا ہے وہ منحوس ہے جسے دیکھ کر کے آپ بدسگنی منحوس نہیں ہے آپ کو کیا معلوم کے کی کیا مقام ہے اللہ تعالی کے نتی ہے کہ لیکن نیک فال لینا جائز ہے ساتھیو مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں گئے دکان کھولے اور صبح ہی صبح آپ کو ایک اچھا ہے نا شخص مل گیا اسے آپ نے صدقہ کر دیا آپ نیک پال لیجیے کہ سب کا نیک کام ہے نا ایک آدمی آیا جو جس نے آپ سے کرد مانگا کر نہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں کام ہے ثواب ہمارے ہاں دیتے ہیں کرد کہ نہیں بھائی ابھی تو میرا ہے نا ابھی تو بوہنی کہتے نہیں ہوئی ہے ہے کہ نہیں ہے ابھی میں تمہیں کیسے بیچوں ادھار نہیں بیچ سکتا اسے کیا معلوم ہے ادھار بیچنا صدقے کے طرح ہے تو دے ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے روزی میں برکت دے اور خریدنے والے آئے تیرے پاس تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایسا لینا جائد کیوں؟ جب سہیل ابن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو آپ نے کیا کہا اب قریش کے لوگ صلح کریں گے سہیل آ رہے ہیں سہیل کے بارے کیا ہوتا ہے کے آسان کے لینا معاملہ کیا ہوگا آسان ہوگا اسی کے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصے سے پتا چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے آپ عام بشر تھے جیسے لوگ غصہ ہوتے ہیں آپ غصہ ہوتے تھے آپ جذبات میں آتے ہیں آپ جذبات آپ رحم لوگ رحم آپ رحم کرتے تھے اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا وہ کیسے کیسے ساتھی ہو وہ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہوں جب گئے نا انہیں روک لیا گیا اور خبر کیا اڑی کہ آپ کو حالانکہ آپ اس سے اتنا متاثر ہوئے کی عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے ہے کہ نہیں ہے یہاں تک کہ موت پر لوگوں سے بیعت کی آپ نے صحیح بخاری شریف کی بات ہے مسن احمد کی آپ نے کس پر بیعت کی موت پر بیعت کی اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کیا کہتے ہیں ارے بھائی وہ خیریت سے ہیں تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو صحیح نہیں صحیح ہے وہ خیریت سے ہیں لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں مثال کے طور پر آپ سے کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب آپ عثفان پہنچے مکہ مکرمہ اسی کلومیٹر میٹر رہ گیا تو آپ کے جاسوس نے آ کر کے بتایا کہ مکہ کے لوگ پوری تیاری کیے ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھی تھے احابیش وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی قیمت میں آپ کو مکے سے روکیں گے اور آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے تو آپ نے کیا کہا آپ عالم الغیب ہوتے کہیں نہیں بھائی چلو چھوڑو نا سلح ہو جائے گی تم لوگ پریشان کیا ہو نہیں آپ صحابہ وکرام سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے بلکہ آپ کی جو رائے تھی آپ نے اپنی رائے کے اوپر عمل نہیں کیا ساتھیوں ذرا سوچیں ہمارے یہاں جو اپنے کوہر میں کہتے ہیں ان کی عقلیں کہاں گئی ہوئی ہیں وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے کتنے دنوں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے عوام کو ان کی عقل نہیں ہے آپ اپنی رائے کے اوپر بھی عمل نہیں کیا بلکہ صحابہ ایک سے کہا کیا رائے ہے جو لوگ ہمارے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ان کے گھر والوں پر حملہ کر دیا جاؤ ان کے علاقے میں انہیں قید بنایا جائے انہیں قتل کیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں سے پریشان ہو کر کے چھوڑ کر ان کا ساتھ بھا گئے لیکن ہتح بکر نے کیا کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑائی کے لیے نہیں نکلے آپ کس لیے نکلے آپ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں آپ چلیے اگر کوئی آدمی ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکتا ہے تب تو ہم اس سے لڑائی کریں کہ ورنہ ہم لڑائی کرنے کے لیے آئے نہیں اس کے آپ نے کیا کہا چلو اللہ کا نام لے کر کے کی بات ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خیر ساتھیوں مشورہ کیا کرتے تھے کئی اور چیزیں ہیں لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے جس جگہ بلکہ دو فائدے اور لیتے تھے اور ہم اس میں بڑی غلطی کے اوپر ہیں ساتھیوں بڑی غلطی پر ہیں جس مجلس میں جس جگہ کسی منکر غیر شرعی کام کا ارتقاب ہو رہا ہے اگر ہم اسے نہیں بدل سکتے نہیں روک سکتے ہیں تو ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر کے ہٹ جانا چاہیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے, ہے نا سورسا النام میں ہے دونوں جگہ کہ جس مجلس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس کے اندر تم نہ بیٹھو ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں جیسے ہوگا اسی لیے علماء کہتے ہیں جس مجلس میں شریعت کے خلاف کسی امر کا ارتکاب ہو رہا ہو اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہم نے کہاں سے لیا حضرت سلمہ ابن اکبار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے نا وہ جب صلح ہو گئی ایک درخت کے نیچے جا کر کے سونا چاہے نہیں سونا چاہے پھر وہاں کچھ قریش کے لوگ آئے چار آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اب ظاہر بات ہو ہوگی انہیں مار نہیں سکتے لہذا کیا, کیا وہاں سے وہاں سے اٹھے اور اسی لیے ساتھیوں یہ سوچنا چاہیے کہ جس مجلس میں جس کمرے میں گناہ کا کام کا ارتقاب ہو رہا ہو اس کمرے میں رہنا ہمارے لیے جائد نہیں ہے اور آخری چیز ساتھیو قرآن مجید قرآن مجید اور حادیث رسول کے سامنے انسان کو سلنڈر ہو جانا جسے کہتے ہیں ہمارے آپ لوگ کیا کہتے ہیں سلنڈر ہو گئے وہاں پر یعنی بالکل سرے تسلیم خم کر دیا جائے وہ کیسے یعنی اگرچہ وہ بات چیز ہمارے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی عمانیت ہے تو ہم اس کو مفید نہیں نقصان دے سمجھیں گے جس چیز کو قرآن مجید میں اور حدیث میں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کوئی آدمی صبح کو سب سے پہلے آپ دکان کھولے تو آپ سے ایک آدمی قرض لینے کے لیے ادھار مانگنے کے لئے آ گیا آپ دیکھتے ہیں ضرورت مند ہے یہ تو اگرچہ جی ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں وہ کر جانا چاہیے وہ کیسے ساتھی یہ فائدہ کہاں سے لیا آخر صحابہ ایک رضوان اللہ حل مجمعی جو شرطیں طے ہوئی تھیں اس پر موافق تھے اسے اچھا سمجھتے تھے اسے مفید سمجھتے تھے لیکن کیا ہے اس کو مانے کہ نہیں مانے یہاں تک کہ جب آیت نازل ہو گئی کہنا فتح نہ لگا فتح موبینا یہ ایمان دیکھیے حضرت عمر رضی رضی الفاظ بیان فرماتے ہیں میرے دل کو بڑا سکون ہو گیا کہ یقیناً فتح جب اللہ کہنا ہے فتح اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ایک صحابی حضرت عمر کی طرح جو بڑے جذبات میں تھے اس موقع پر حتح حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے اے لوگو اتہمو اتحم تم اپنی رائے اور اپنی سمجھ کو غلط قرار دو متہم قرار دو اللہ کی قسم خدیبیہ کے موقع پر جب ابو جندل کو واپس کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول واپس کر رہے تھے اگر مجھے آپ کا فرمان نہ ماننا ہوتا تو میں کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دیتا لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اس لیے مانے بیگے چارہ نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ساتھیوں شریعت کی ہو اگر ہمارے مزاج اور اس کے خلاف ہے تو ہمیں اسے مان لینا چاہیے مزاج کو نہیں کرنا چاہیے یعنی اپنی عق اپنی سمجھ کو پیچھے رکھنا چاہیے ساتھیوں میں سوچا تھا اور آگے لیکن بس اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں صرف اتنا کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلح حدیبیہ کے بعد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھیے کہ تین کام کرنے کے تھے تین کام کرنے کے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے دشمن باب فارغ ہو گئے تھے اب آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احزاب کے موقع پر کئی گروپ تھے آپ کے خلاف کتنے گروپ تھے جی تین گروپ تھے نا بھائی ایک گروپ قریش کا تھا ایک یہود کا تھا اور ایک بدوی قبائل کا تھا یہی تو تین تھے نا یہی تین تھے نا اور تینوں اکٹھا ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہے تھے اس کے جو سب سے بڑے گروپ سب سے بڑا گروپ جو تھا سب سے بڑا گروپ اور سب سے بڑا دشمن جو تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے اب اطمینان ہو گیا تھا کتنی طرف سے مکہ کے قریش کی طرف سے دو باقی رہ گئے تھے لہذا اللہ کے رسول ان کے لیے فارغ ہو گئے وہ کون یہود اسی لیے آپ سلطم دلحجہ میں واپس آئے تھے نا سن چھ ہجری میں محرم سات ہجری میں فتح خیبر کا آپ نے قصد کیا جیسا کہ اگلی مجلس میں آئے گا ہے نا اور جو تیسرا گروپ تھا بدو کا قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بھی اپنے قدم بڑھایا اور آنے کے چند ہی دنوں کے بعد غزوے قابہ یا غزوے ذو قرش پیش آیا ہے جس کا ذکر اگلی مجلس میں آیا آپ کا ایک کام اور تھا آپ دنیا میں کیوں تشریف لے آئے تھے دن کی تبلیغ کے لیے اب قریش کے ساتھ صلح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت مل گئی تھی جزیر عربیہ کے لوگوں کو تک آپ کا پیغام پہنچ چکا تھا جزیر عربیہ کے ارد گرد جو کچھ بادشاہ تھے جو بادشاہتیں تھیں جو حکومتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں انہیں دنوں میں بادمہ غز خیبر سے پہلے ہی آپ نے انہیں خطوط لکھے آپ نے خطوط لکھا مصر کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا کیسرا جو ایران کا تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا کیسر جو روم کا تھا آپ نے اس کو بھی خط لکھا ہبشا کا نجاشی تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا بحرین کا جو تھا اس کو بھی آپ نے خط لکھا ان چاروں بلکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے بائیس خطوط کا ذکر ملتا ہے کتنا بائیس خط یعنی بائیس حاکموں کو آپ نے خطوط بھیجے تھے اور ہر ایک کو دین کی دعوت دی تھی جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے